اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الحمد للہ رب العالمین وصولات والسلام على نبينا محمد وعلى علیہ وصحب ہی اجمعین اما بعد آباد آج اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کتاب کا نام ہے علاقیدۃ الواسقیہ اس کتاب کا کیا تعارف ہے اس موضوع پہ گفتگو آئندہ دروس میں ہوگی فی الحال صحب کتاب کتاب کے مؤلف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کچھ تعارف احباب یہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب کا تعارف کھل کر کرایا جائے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ کم از کم دو دروس میں امام صاحب کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے یقیناً امام صاحب اس لائق ہیں کہ انہیں پڑھا جائے ان کی زندگی سے سیکھا جائے اس لیے کم از کم دو دروس میں گفتگو شیخلاسلام ابن تعمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہوگی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں امام ابن تعمیہ کا جو تذکرہ کیا ہے وہ اشعار بھی ہمارے سامنے بیان کیے جائیں تو انشاءاللہ اللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے فی الحال میں امام صاحب کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آج کے درس میں اور یہ کس کتاب سے میں کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پی ایچ ڈی میں میرا موضوع تھا الظاہر والمؤول فی القرآن الکریمی اندا شیخ الاسلام ابن تیمیہ تو چونکہ کہ یہ موضوع امام تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق ہے اس لیے اس کے شروع میں مختصر طور پہ امام صاحب کا تعارف پیش کیا گیا ہے تو میں اسی کتاب سے یہ تعارف آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی ان آزمائشوں کے بارے میں جن سے امام صاحب گزرے تفصیل سے تذکرہ ہوگا ان عظیم شخصیات کا جنہوں نے امام ابن تعمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں تعریفی قریمات کہے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں کیونکہ امام صاحب کو بہت بدنام کیا گیا ہے جس نے بھی حق کے لیے کام کیا توحید کے لیے کام کیا اسے بدنام کیا گیا لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا آلیہ مسلاط وسلمان تو امام ابن تعمیہ کو کہاں معاف کرنے والے تھے مجھے یاد ہے کہ ایک بار حد کے دوران میں مشد حرام میں وزو کے لیے وزو خانے کی طرف گیا ہوا تھا وہاں پہ کافی رش تھا اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں تو میرے ساتھ ایک اور بھائی تھے وہ بھی اردو سپیکنگ تھے ان کی میری آپس میں گفتگو شروع ہو گئی پوچھنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بتایا کہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں کیا آپ کا تخصص ہے میں نے بتایا کہ میرا تخصص تفسیر اور علوم قرآن ہے اس نے سوال کیا کہ آپ کو کون سے مفسر بہترین لگے تو میں نے کہا کہ مجھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سب سے اچھے مفسر لگے تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مفسر ہیں اور وہ بھی بہترین مفسر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف کس قدر گفتگو کی گئی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ انہوں نے کفر کے خلاف گمراہ فرقوں کے خلاف بہت زیادہ کام کیا ہے تو ان کا یہ جرم کیوں کر معاف ہو سکتا تھا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ارروافر من منزام بے ان منسما ابن تیمیت شیخ الاسلامی پہو کافر کتاب کا موضوع کیا ہے اس کا معن مفہوم کیا ہے یہ کتاب لکھی ہے کسی ایسے عالم دین نے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں لیکن لکھ کیا رہے ہیں کہ اس کتاب میں تردید ہے ان لوگوں کی جنہوں نے یہ فتوا دیا کہ جو ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہے وہ کافر ہے ان کی یہ فتوا دیا گیا تھا کہ جو ابن تعمیر رحمہ اللہ کو شیخلام کہ وہ کیا ہے کافر ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام تعمیر رحمہ اللہ کے بارے میں کس قدر غلط گفتگو کی گئی تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام صاحب کے بارے میں اچھی طرح جانیں ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ہمارے بہت سے عقائد کی صلاح ہوگی اور بہت سے امور میں ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے علم کیسے لینا ہے اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے تو آئیے فی الحال اس کتاب سے امام صاحب کا تعارف پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں یہاں پہ امام صاحب کے تعارف کو دس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے نمبر پہ امام صاحب کا نام اور ان کا نصب دوسرے نمبر پہ ان کی ولادت تیسرے نمبر پہ ان کی پرورش اور حصول علم چوتھے نمبر پہ ان کی تدریس اور ان کے افتاح اور ان کی تالیفات کے بارے میں پانچویں نمبر پہ ان کے مشاک کے بارے میں چھٹے نمبر پہ ان کے شاگردوں کے بارے میں ساتویں نمبر پہ ان کے اوصاف اور ان کی اخلاقیات کے بارے میں آٹھویں نمبر پہ ان کی ان کا چہرہ ان کی جسامت ان کی شکل و صورت اس بارے میں نویں نمبر پہ ان پہ آنے والی آزمائشیں اور ان کی وفات دسویں نمبر پہ تفصیل کے ساتھ ان کی کتب کا تذکرہ تو آئیے سب سے پہلے امام صاحب کا نام اور آپ کا نصب آپ کا خاندان آپ کا نام ہے احمد نبی علیہ سات اسلام کے نام پہ آپ کا نام رکھا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر نبی علی السلاطلام سے محبت کرنے والا خاندان ہوگا والد کا نام ہے عبدالحلیم الحلیم دادا کا نام ہے عبدالسلام نسب کے لحاظ سے نومیری ہے جائے ولادت کے لحاظ سے حرانی ہے ہرران شہر میں پیدا ہوئے ہیں اور پرورش پانے کے لحاظ سے اور وہ شہر جہاں پہ علم لیا اور وہ شہر جہاں پہ دفن ہوئے اس لحاظ سے دمشقی ہیں دمشق کہاں واقع ہے شام میں شام کا کیا ہے دارالحکومت کیپٹل شہرت کیا ہے ابن تیمیہ لقب ہے تقی الدین کونیت ہے ابو عباس ان کو الحرانی کہا جاتا ہے تو یہ نسبت ہے ایک شہر کی طرف جو شام اور عراق کے مابین واقع ہے یہ وہ حران نہیں ہے جو دمش کے قریب واقع ہے اور نہ یہ وہ حران ہے جو ترکیہ میں ہے اور نہ یہ وہ حران ہے جو حلب کے قریب واقع ہے بلکہ یہ وہ حران ہے جو شام اور عراق کے بیچ میں واقع ہے ابن تیمیہ ان کی شہرت کیوں ہے اصل میں تیمیہ لقب ہے ان کے اباؤ و اجداد میں سے محمد کا اور محمد ان کے اباؤ اجداد میں سے پانچویں نمبر پہ ہیں تو ابن تیمیہ پھر کیا کہلائے؟ یعنی کہ تیمیہ کے بیٹے یعنی کہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں حالانکہ تیمیہ ان کے لقب ہے اباؤ اجداد میں سے ان کا جو پانچویں نمبر پہ ہیں تو انہیں ابن عبد الحلیم کیوں نہیں کہا گیا ابن عبدالسلام کیوں نہیں کہا گیا ابن عبداللہ کیوں نہیں کہا گیا کیونکہ یہ نام جو ہے اتنے منفرد نہیں ہیں منفرد نام کیا ابن تعمیہ ابن عبدالحلیم کئی لوگ ہو سکتے ہیں ابن عبدالسلام کئی لوگ ہو سکتے ہیں ابن محمد کئی لوگ ہو سکتے ہیں تو ابن تیمیا ایک منفرد نام ہے اس لیے اس نام سے یہ مشهور و معروف ہوئے یہ معلومات جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں یہ کن کن کتب سے لی گئی ہیں نمبر ایک طبقات علماء الحدیث یہ امام صاحب کے شگر ابن عبدالحادی الحادی کی ہے ریل تاریخ الاسلام امام دہبی کی ہے وہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں امام کثیر کی ہے وہ بھی ان کے شاگرد ہیں تو تینوں کتب ان کے شاگردوں کی لکھی ہوئی ہیں تو پھر یہ معلومات قابل اعتماد ہوں گی یا نہیں استاد کے بارے میں سب سے بہتر معلومات کون دے سکتا ہے شاگرد دوسرے نمبر پہ آپ کی ولادت امام صاحب ہر میں پیدا ہوئے چھ سو اکسٹھ ہجری میں سکس سکس ون ربی الاول کی دسویں تاریخ تھی سوموار کا دن تھا تیسرے نمبر پہ امام صاحب کی پرورش اور حصول علم تو یہاں پہ آپ کے سامنے پانچ امور ذکر کروں گا پہلا امر پہلی بات پہلا نکتا کہہ لیں پہلا پوائنٹ کہہ لیں کہ امام صاحب اپنے والد اور گھر والوں کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہی دمشق شفٹ ہو گئے دمشق منتقل ہو گئے پیدا کہاں ہوئے تھے حران شفٹ کہاں ہو گئے اب دمشق کیوں ایسا ہوا تتاریوں کے ظلم کی وجہ سے تتاریوں کے ظلم کی وجہ سے ان کو حران چھوڑنا پڑا خاندان کو کب شفٹ ہوئے ہیں چھ سو ستاٹ ہجری میں سکس سکس سیون پیدا کب ہوئے کب ہوئے تھے چھ سو اکسٹھ میں سکس سکس ون جب یہ دمس شفٹ ہوئے ہیں تب ان کی عمر چھ سال تھی <coughs> دوسرا پوائنٹ دوسرا نکتا امام صاحب کی پرورش ہوئی ہے ایک ایسے ماحول میں جو بہت ہی پاکیزہ ماحول تھا اللہ کی عبادت کا ماحول تھا لباس کے لحاظ سے کھانے پینے کے لحاظ سے درمیانے درجے کے لوگ تھے تیسرے نمبر پہ چھوٹی ہی عمر میں امام صاحب مختلف مدارس میں اور علمی محافل میں حاضر ہونے لگے چنانچہ وہ وہاں پہ گفتگو کرتے مناظرے کرتے بڑوں بڑوں کو خاموش کروا دیتے اور ایسی ایسی گفتگو کرتے کہ شہر کے بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے چوتھے نمبر پہ وہ سب سے پہلے استاذ حدیث جن سے انہیں احادیث لینے کا موقع ملا وہ احمد بن عبد الدائم احمد بن عبد الدا المقدسی یہ فوت ہوئے ہیں چھ سو چورانوے ہجری میں سکس نائن فور اور ان سے امام صاحب کو جو علم لینے کا موقع ملا ہے وہ چھ سو ہجری میں ہے سکس سکس سیون تو گویا کہ امام صاحب اپنی عمر کے چھٹے سال حدیث کا علم لینے کا آغاز کر دیتے ہیں پانچے نمبر پہ امام صاحب نے قرآن کریم حفظ کیا اور علم حدیث لینے لگے چنانچہ امام صاحب نے مسند امام احمد کئی بار اس کا سما کیا ہے کیا مطلب سما کیا ہے اس سے پڑھی اس سے پڑھی اس سے پڑھی ایک کتاب کئی اساتذہ سے اور کتاب چھوٹی ہے اس کا ایک ایڈیشن جو بہترین ایڈیشن ہے وہ کتنی جلدوں میں آیا ہے پچاس کے ادگرد 30 تیس ہزار سے زیادہ اس میں حادیث یہ کتاب ایک بار نہیں پڑھی کئی بار پڑھی ہے میرے لیے آپ کے لیے اس میں سبق ہے لوگ کیا کہتے ہیں جی میں نے تجمہ قرآن پڑھ لیا ہے کوئی کہتا ہے جی میں نے حدیث کی کتاب پڑھ لی ہے بھائی پڑھ نہیں لی بار بار پڑھنی ہے پوری زندگی اسی میں گزار دینی ہے بخاری سے پڑھی ہے ایک بار پھر پڑھیں پھر پڑھیں پھر پڑھیں قرآن کریم کا ترجمہ ایک بار پڑھا تفسیر ایک بار پڑھی پھر پڑھیں بار بار پڑھیں پوری زندگی اس میں گزرے وہ دن نہیں آنا چاہیے جب آپ یہ کہیں جی میں نے پڑھ لیا ہے مرتے دم تک طالب علم رہنا ہے جس دن ہمیں قبر میں اتارا جائے اس دن بھی ہم نے کہیں نہ کہیں علم لیا ہو یا کہیں نہ کہیں علم دیا ہو پوری زندگی اس نہ گزرنی چاہیے موجم تبرانی الکبیر اس کا سما کیا اور بڑی بڑی کتب کا اور حدیثی اجزاء کا سما کیا وقارہ نفسی الكثير اور خود بھی بہت پڑا ولازم سما سنین کئی سال تک حدیث کا علم علماء کے نام سے پابندی سے لیتے رہے وشتغ بالعلوم اور دیگر علوم و فلوم میں بھی مصروف رہے نحویوں کے امام کون کہلاتے ہیں امام سیب ان کی کتاب جس کا نام ہی الکتاب ہے اس پہ غور و فکر کرنے لگے حتیٰ کہ اس کتاب کو اچھی طرح سمجھا اور نحو میں بہت آگے نکل گئے اقبال عل تفسیر اقبال کل حتہ حاضفی قصب سب <السَّبْء> تفسیر کو بہت اچھی طرح توجہ دی تفسیر کو بہت اچھی طرح توجہ دی حتیٰ کے تفسیر کے میدان میں بہت آگے نکل گئے وہ اقبال عل الفک اور فک کو بھی توجہ دی احکمہ اصول الفک ہی اصول فکر میں مہارت حاصل کی اتقان حاصل کیا اور یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے جب کہ ان کی عمر تیرہ سال کے ارد گرد ہے کتنی عمر ہے تیرہ سال مسلم امام احمد کئی بار پڑھ چکے ہیں موجم الکبیر تبرانی کی کئی بار پڑھ چکے ہیں سیوے کی کتاب کو پڑھ چکے ہیں تفسیر میں بہت آگے نکل چکے ہیں فک اصول فک میں بہت آگے نکل چکے ہیں اور یہ سب کچھ کب ہوا ہے جب کہ تیرہ سال کی عمر کے ارد گرد ہیں چوتھے نمبر پہ تدریس افطار اور تعلیف تو یہاں پہ تین پوائنٹ ہیں پہلے نمبر پہ امام صاحب نے فتوا دینا شروع کیا جبکہ ان کی عمر 17 سال تھی سیونٹین نمبر دو اسی عمر میں کس عمر میں 17 سال کی عمر میں انہوں نے کتب لکھنا شروع کر دی لکھنے کا آغاز کر دیا تیسے نمبر پہ ان کے والد صاحب فوت ہوئے جبکہ وہ بہت بڑے عالمی دین تھے تو امام صاحب نے ان کے بعد ان کی سیر سمال لی تدریس کا آغاز کر دیا جہاں جہاں پہ وہ تدریس کرتے تھے وہاں وہاں پہ یہ کرنے لگے اور اس وقت ان کی عمر اکیس سال تھی پانچویں نمبر پہ امام صاحب کے مشائق اساتذہ امام صاحب کے اساتذہ بہت سے ہیں امام ابن عبدالحادی فرماتے ہیں وشیوین اطئی شیخن امام صاحب کے وہ مشائخ جن سے امام صاحب نے علم لیا ان کی تعداد دو سو سے زیادہ ہے ہاں جی میرے اور آپ کے مشیا کتنے ہیں ایک دو جائے جائے تین اور اس کے بعد ہم فتوا دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پہ امام صاحب کے پانچ اساتذہ کا تذکرہ کیا جائے گا نمبر ایک مسلم الشام مسند و شام یہ نام نہیں ہے یہ لقب ہے یہ ان کے شام کے مسند مسند کس عالم دین کو کہتے ہیں اس محدث کو کہتے ہیں جسے چھوٹی عمر میں حدیث کا علم دینا شروع کیا ہو اور پھر اس کو لمبی زندگی اللہ تعالی دیں حتیٰ کہ ایسا وقت آ جائے کہ اس کا ہم اثر کوئی باقی نہ رہے سب سے اعلیٰ سند اسی کی سمجھ جاتی ہو لوگ دور دور سے اسی کا رخ کرتے ہو کہ اس سے حدیث لیں گے تو ہماری سند اونچی ہوگی اور اس کی روایات بھی زیادہ ہوں تو اس کو کیا کہا جائے گا المسند تو امام صاحب کے پہلے استاد کون ہیں الشام شام کے مسند کون جی تقی الدین اسماعیل ابن ابراہیم ابن ابل یوسر تنوخی یہ فوت ہوئے ہیں چھ سو بہتر ہجری میں سکس سیون ٹو اب آپ نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا تو کئی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اساتذہ ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں اساتذہ ان سے ان کے ان کے اساتذہ کو کس نام سے پہچانا جائے گا ابن تیمیہ کا استاد آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں امام صاحب کے علمی مقام و مرتبے کا دوسرے نمبر پہ سلامہ بن ابراہیم الحنبلی الدمشقی یہ فوت ہوئے ہیں چھ سو اٹھتر ہجری میں سکس سیون ایٹ تیسرے نمبر پہ امام صاحب کے اپنے والد شہابین عبد الحلیم بن عبد السلام الحرانی یہ فوت ہوئے ہیں چھ سو بیاسی ہجری میں سکس ایٹ ٹو ان کے بارے میں امام ابن ابد کہتے ہیں مکان کبارتی و امتی ہم کہ امام صاحب کے والد محترم بڑے حملی علماء کے میں سے تھے چوتھے نمبر پہ تاج الدین ابد الرحمان بن ابراہیم الفزاری <تصفح> یہ فوت ہوئے ہیں چھ سو نبے ہجری میں سکس نائن زیرو اور یہ اپنے زمانے میں شافی علماء کلام کے بہت بڑے امام تھے پانچویں نمبر پہ شرف الدین احمد بن احمد بن نعمہ شرف الدین احمد بن احمد بن نعمہ المقدسی الشافعی یہ فوت ہوئے ہیں 694 سو ہجری میں سکس اور یہی وہ امام صاحب کے استاد ہیں جنہوں نے امام صاحب کو فتوا دینے کی اجازت دی تھی کیا آپ فتوا دینے کے اہل ہیں آپ فتوا دے سکتے ہیں وکان یف تخرف رہوی ان کو بڑا فخر تھا کس بات پہ بڑے فخر کرتے تھے بہت خوش ہوتے تھے کہ میں نے ابن تیمیہ کو فتوا دینے کی اجازت دی تھی یعنی کہ استاد خوش ہو رہا ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ابن تیمیہ نے پہلی بار فتوی کا آغاز کیا ہے تو میں نے کہا تھا کہ آپ فاتما دینے کے اب اہل ہیں اب آتے ہیں چھٹے نمبر پہ امام صاحب کے شاگردوں کی طرف امام صاحب خود ایک اسکول ہیں ایک مدرسہ ہے جس سے ایک دنیا نے فائدہ اٹھایا تو اس لیے امام صاحب کے شاگرد بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پہ تذکرہ کیا جائے گا ان میں سے پانچ کا نمبر ایک امام برزالی زا کے ساتھ امام برزالی عالم الدین القاسم بن محمد بن یوسف الشبیلی ادمشقی یہ فوت ہوئے سات سو انتالیس ہجری میں سیون تھری نائن یہ اپنے استاد امام المیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں وکان ابنی و بین مدت ان سہبت <الصِّغر> و سما الحدیث وطلب من نہ بے خمسی نہ سنا کہ میرے اور ان کے مابین دوستی تھی رفاقت تھی بچپنے سے میں ان سے حدیث کا علم لیتا رہا ہوں دیگر علوم لیتا رہا ہوں اور یہ تعلق ہمارا پچاس سال پہ مشتمل ہے نمبر دو امام مزی مجھے امید ہے کہ امام مزی کا نام سنا ہوگا کچھ نہ کچھ آپ نے یہ کون ہے امام جمال الدین ابو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن المزی یہ فوت ہوئے ہیں سات سو میں سیون فور ٹو اور یہ خود بہت بڑے امام ہیں ان کی کتاب ہے تحدیب الکمال فی اسماعر الرجال یہ جو مشہور و معروف ہماری کتب ہیں تقریب التحدیب تحدیب التحدیب وغیرہ ان سب کا جو مین مصدر ہے وہ تہدیب الکمال ہے یہ کہتے ہیں اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے بارے میں ذرا الفاظ دھیان سے سنیے گا کہتے ہیں ما تو ہو ایسا کوئی ایسا کوئی عالم دین میں نے نہیں دیکھا ولا رہا ہوا متلا نفسی ہی اور نہ خود انہوں نے اپنے جیسا کوئی دیکھا ہوگا وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ رَسُولِهِ وَلَا أَتْبَعَ لَهُمَا مِنْهُ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو قرآنِ کریم اور حدیثِ رسولِ علیہ السلام کو ان سے زیادہ جاننے والا ہو اور ان سے زیادہ ان کی پیر بھی کرنے والا ہو کتاب و سنت کے علم میں بھی ان سے آگے کوئی نہیں دیکھا اور کتاب و سنت پہ عمل کرنے کے لحاظ سے بھی ان سے آگے کوئی نہیں دیکھا کون کہہ رہے ہیں امام مزی یعنی کہ کسی کے بارے میں گواہی اگر کوئی عالم دین دے اس کے علم کی گواہی تو پتا تب چلتا ہے پبلک تو گواہی دے سکتی ہے پبلک تو کسی سے بھی متاثر ہو سکتی ہے تیسرے نمبر پہ امام ابن عبد الحادی ابن عبد الحادی یہ شروع میں میں تذکرہ کرتا ہوں اس نام کا جو لوگوں میں مشہور ہے یعنی کہ مثال کے تو پہلے میں نے کہا برضی پھر, پھر میں نے کہا امام مرزی پھر ابھی کا کیا کہا ابن عبدالہادی اب پورا نام کیا ان کا محمد ابن احمد ابن عبدالحادی المقدسی یہ فوت ہوئے ہیں سات سو ہجری میں سیون فور فور اور ان کی بہت سی کتب ہیں کئی کتابوں کے مؤلف ہیں ان میں سے ایک ہے اسالم المن کی پھر ردی یہ میں نے آج اپنے پاس رکھی ہے یہ بڑی اہم کتاب ہے اسالم المن کی پھر ردی سب کی اس کتاب کا موضوع کیا ہے امام تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ وعدے کیا تھا کہ کسی بھی قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز اپنے شہر کے قبرستان میں جائیں قبروں کی زیارت کریں یہ سنت ہے نبی علیہ الساط اسلام کی اس سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے اور قبر والوں کے لیے دعا کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن یہ کہ آپ کسی بزرگ کی قبر کے لیے سفر کریں ایک شہر سے دوسرے شہر یہ غلط ہے یہ نبی علی ست اسلام کی عادی کے خلاف ہے حتیٰ کہ نبی علی ست اسلام کی قبر کے لیے سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے پھر کہ مدینہ آپ جائیں گے کس کی خاطر مسجد نبی کی ہاتر آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ یہ بات ہوگی کہ میں وہاں پہ آپ کی قبر کے پاس بھی جاؤں گا آپ پہ درود پڑوں گا سلام پڑھوں گا کوئی بات نہیں لیکن مین مقصود کیا ہے مدینہ جانے کا مسئلے نبوی نہ کہ قبر نبوی اب یہ مسئلہ نہ اس زمانے میں لوگ برداشت کرنے والے تھے نہ اس زمانے میں برداشت کرنے والے ہیں ایسے آدمی کو تو ہمارے اپنے لوگ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ شاید یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں حالانکہ یہ مسئلہ خود نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے آپ کا فرمان ہے کیا کہ سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے تین مساجد کے تین مساجد کی خاطر آپ سفر کر سکتے ہیں یعنی کہ عبادت کا سفر کسی جگہ کو عظیم جان کر کسی جگہ کو مقدس جان کر یہ صرف تین جگہیں ہیں مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقسہ مسجد قبا کے لیے بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے مدینہ میں رہتے ہوئے آپ مسجد قبار جائیں وضو کر کے جائیں دا کریں, عمرے کا سواب ہے لیکن پاکستان سے آپ مسجد قبا کی خاطر جائیں انڈیا سے آپ مسجد قبا کی خاطر جائیں بنگلہ دیش سے آپ مسجد قبا کی خاطر جائیں نہیں تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اچھا اب امام صاحب کو بدنام کیا گیا کہ یہ غصہ نبی علیہ السلام کے اور یہ تو سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارتی جائز نہیں ہے جبکہ انہوں نے یہ نہیں کہا نے کا سفر کرنا جائز نہیں ہے مدینہ پہنچ جائیں پھر تو زیارت کرنی کرنی ہے تو یہ جو تھے سبکی یہ امام تہمی رحمہ اللہ کے زمانے کے عالم دین ہیں انہوں نے امام تہمی کی بڑی مخالفت کی ہے اس کتاب کے علاوہ بھی بڑی کی ہے یہ فوت میں خود سات سو اجری میں تقی الدین علی بن عبد القافی سب کی تقی الدین علی بن عبد القافی اور انہوں نے اپنی کتاب کا نام کیا لکھا تھا جو انہوں نے اپنی طرف سے ابن تہمیا کے خلاف لکھی ان کی تردید میں لکھی شفا السقام فی زیارتی قید الانام کے مریض کو شفا ملے گی یہ کتاب پڑھ کر اور موضوع اس کا کیا ہے کہ خیر الانام خیر الانام کون نبی علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں سناچے انہوں نے اس کتاب میں کیا کیا کئی ضعیف اور منگرد گرد احادیث کو صحیح قرار دیا صحابہ تابعین کے کمزور آثار کو قوی اور مضبوط قرار دیا صحیح عادیز کو ضعیف کرنے کی کوشش کی آدیث کا معنی بگاڑنے کی کوشش کی اور بہت کچھ کیا اس کتاب میں اب لوگ بہت متاثر ہو رہے تھے کہ کیا شاندار کتاب لکھی ہے کیونکہ لوگ تو نہیں جانتے ان روایات کی حقیقت کو جو جن کو یہ لے کر آئے تھے تو پھر امام ابن عبدالحادی نے یہ کتاب لکھی السال اب المقی پھر ردی علیہ بڑی شاندار کتاب ہے ایسے ہی ابن عبدالحادی کی کتاب ہے القود الد من بن مناق اب شیخ الاسلام ابن تہمیہ کے امام تہمیہ رحمہ اللہ کی سیرت کے موضوع پہ کتاب لکھی الق الد الریا اور ایسی ان کی کتاب ہے المحرف الحکام یہ فکری احادیث پہ مشتمل کتاب ہے اور میں یہ پڑھائی جاتی رہی ہے اچھا اب میں وہ جملہ ذکر کروں گا سے پتا چلے گا کہ یہ امام صاحب کے واقعی شگرد ہیں کہتے ہیں ایک دن کا تذکرہ کرتے ہوئے وقلا شیخ کہ اس دن میں نے شیخ کے سامنے چالیس حدیثیں پڑھی چوتھے نمبر پہ شاگرد ہیں امام صاحب کے ابن القیم ان کا نام تو ضرور سنا ہوگا آپ لوگوں نے ان کی کتاب بھی ہم آج کل پڑھ رہے ہیں کیا نام اس کا کتاب <سخن plugin> الفوائد اللہ آپ سب کو ان کی بہت سی کتب تو یہ کون ہیں ان کا نام کیا محمد استاد کا نام کیا تھا احمد ابن تیمیہ کا نام کیا احمد ابن القیم کا نام کیا ہے محمد اور پھر بھی کیا سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے حالانکہ ابن القیم کی کتاب آپ کی سیرت پہ کیا نام ہے اس کا زاد معاد یہ آپ کی سیرت پہ بہترین کتاب اچھی جلدوں میں تو یہ ہے جی ابن القیم محمد ان کے والد کا نام ہے ابو بکر ان کے دادا کا نام ہے الدمشقی اور یہ مشہور ہوئے ہیں ابن القیم الجوزیہ کے لقب سے فوت ہوئے ہیں میں سیون اچھا ابن قیم الجوزیہ کا مطلب کیا ہے یہ بھی جان لیں اصل میں ایک مدرسہ ہے جس کے نام ہے المدرسہ الجوزیہ مدرسے کے ناظم کو کہا جاتا تھا قیم المدرسہ الجوزیہ قیم ناظم کو کہتے ہیں تو امام ابن قیم کے والد اس مدرسے کے ناظم رہے ہیں مدیر رہے ہیں تو ان کا لقب کیا مشہور ہو گیا ناظم صاحب کا بیٹا ابن القیم جوزیہ, جوزیہ مدرسے کے ناظم صاحب کا بیٹا اچھا یہ جو ہیں یہ امام صاحب کے بڑے خاص شاگرد ہیں کئی سال امام صاحب کے ساتھ لگے رہے ان کے ساتھ چمٹے رہے اور کئی ایک علوم میں امام صاحب سے فائدہ اٹھایا امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں امام ابن کثیر کو تو آپ جانتے ہیں جن کی کیا تفسیر ابن کثیر؟ وہ کہتے ہیں کہ وَلَمَّا عاد کہ جب ابن تہمیہ مصر سے واپس آئے سات سو بارہ ہجری میں سیون ون ٹو تو اس وقت سے ابن القیم نے امام تہمیہ کو لازم پکڑ لیا چمڑ گیا ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ فوت ہوئے سات سو بارہ سے لے کے سات سو سات سو کون جانتا ہے امام ابن تعمیہ کی وفات کا سال سات سو اٹھائیس کتنے سال ہوئے آٹھ سولہ سولہ سال چمٹے رہے ان کے ساتھ ایک بڑے استاد کے ساتھ لگ گیا چمڑ گیا ان کے ساتھ فاہدانو جمع تو ان سے بہت لیا انہوں نے تو شیخ صاحب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ علماء سے علم لینے کے لیے کتنے سال چاہیے کتنے سال ان کے ساتھ رہے ہیں اور یاد رہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی شمار ہوتے ہیں ابن القیم ابن تعمیہ کی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے ان کے مناقب میں سے ایک منقوت ہے یعنی کہ ابن تہمیہ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ابن القیم جیسا شگر تیار کیا حافظ ابن حجر کہتے ہیں حافظ ابن حجر کو جانتے ہیں ہم لوگ فت الباری, الباری, الباری جو کہ شرح بخاری مِن إِلَّا شمس الدین ابن قیم الجوزیہ صاحب بها الموافق والمخالف لكان غايةً في على عظيم الفقال كيف. وقد له بالتقدم العلوم و من اس کی تقریر میں لکھ رہے ہیں ابن تیمیا کی شان بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر ابن تیمیہ کی کوئی خوبی نہ ہو سوائے اس ایک خوبی کے کہ انہوں نے امت کو ابن القیم دیا جو کئی مفید کتابوں کے مولف ہیں ایسی کتابیں جو چھا گئیں جن سے فائدہ اٹھایا ان کے مخالفین نے بھی اور ان سے محبت کرنے والوں نے بھی تو اگر کوئی اور خوبی نہ ہو تو یہ اکیلی خوبی ان کی عظیم منزلت اور مرتبے کو زہر کرنے کے لیے کافی ہے کن کا عظیم مرتبہ ابن تیمیہ کا ان کے ابن تیمیہ ابن تعمیہ کا عظیم مرتبہ جاننے کے لیے یہی ایک کافی ہے کہ انہوں نے امت کو ابن القیم جیسا شگر دیا جب ابن تیمیہ کی صرف یہی ایک خوبی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کے علم کی گواہی اور علم میں ان کے سرفریز ہونے کی گواہی ان کے زمانے کے شافی علماء نے بھی دی ہے دیگر مسالک کی علماء نے بھی دی ہے اور حنابلت ان کو مانتے ہی مانتے یہ کون کہہ رہے ابن حجر جو شافی ہیں اور ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں بہو الدی بہ کتب بہو علم ابن القیم نے ہی ابن تیمیہ کی کتب کو کی تہذیب کی انہیں مزید اچھے انداز سے لکھا ترتیب سے لکھا اور ان کے علوم کو دنیا میں پھیلایا کس نے ابن القیم نے اور ایک حنفی عالم دین ہے زین الدین عبد الرحمن بن علی التفہنی الحنفی وہ ابن تہمیہ کی تعریفیں کرنے کے بعد ان کی شان بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ولو لم يكن من آثاره اللہ متصف به تلمیده ابن قیم الجودی ابن العلمی لکفا ذالک دلیراً على ما قلنا کہ ابن تہمیہ کی جو میں نے شان بیان کی ہے ابن تیمیہ کی شان جاننے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ انہوں نے ابن القیم جیسا شگر چھوڑا ہے جو صحیح معنوں میں علم کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ہے اس کے بعد امام صاحب جو ہیں امام القیم رحمہ اللہ ان کا تذکر ہو رہا ہے نا؟ ان کے دو نمبر چار ہیں جن کا تذکر ہو رہا ہے تو ابن القیم کو ابن کی وجہ سے بڑی تکلیفیں دی گئی اپنے استاد کی وجہ سے ان کو بڑی برداشت کرنا پڑی مار بھی کھائی جیل بھی گئے کس کی خاطر مارمتنی. ابن تیمیا کی خاطر اللہ کی وجہ سے سب کچھ برداشت کیا لیکن میدان نہیں چھوڑا صبر کیا اللہ سے کی امید رہی استقامت کا مظاہرہ کیا ڈٹے رہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں واہ قلعہ ابن کہ ابن القیم کو ابن تیمیہ کے ساتھ قید کر دیا گیا بالقلا قلعہ میں بادن وکیف اب ہی المل مغروب لیکن قید کیے جانے سے پہلے ان کو زریل و رسوا کیا گیا کن کو ابنقیم کو اور ایک اونٹ پہ بٹھا کر ان کو شہر میں پھرایا گیا اور ساتھ ساتھ ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے جب ابن تیمیہ فوت ہوئے ہیں تب ان کو جیل سے نکالا گیا ہے، بعد میں اور ابن تیمیہ کے فتوا کی وجہ سے بھی ان کو کئی ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑا یہ ہے تعلق ابن قیم کا کس کے ساتھ آپ نے استاد ابن تیمیہ کے ساتھ نمبر پانچ پانچ میں شگرد ہافت ابن کثیر رحمہ اللہ ان کا نام کیا ہے عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر القرشی البسروی الدمشقی ان کی بھی کئی یہ کتب ہیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں ابن کہ قصیر کے بارے میں سالت تصانیف فی البلاد فی حیاتی من تفع بیہ الناس بعد وفاتی کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی کتب مختلف شہروں میں رواج پا چکی تھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی لوگوں نے ان کی کتب سے بڑا فائدہ اٹھایا تو ان کی کتب میں سے ایک کیا تفسیر ابن قصیر اور ایک البدایہ والنہائیہ ساتویں نمبر پہ امام تمیہ کی اخلاقی او صاف ان کے مناقب امام ابن عبدالحادی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وقد میں پہلے عربی بھارت پڑھ دوں اس کے بعد اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا کہتے ہیں شجاتی والزہدی والورعی و والکرمی ول علمی والعناتي والجلاله والمحبه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع صدق والامانه والعفته والصيانه وحسن القصد والاخلاص والابتهال الى الله وشده الخوف من ودوام مراقبه الله وتمسك بالاثر والدعاء الى الله وحسن الاخلاق ونفع الخلق والاحسان اليهم کہتے ہیں کہ ان پہ امامت ختم ہو جاتی ہے ان پہ کیا ختم ہو جاتی ہے امامت ختم ہو جاتی ہے ان پہ کس میدان میں علم کے میدان میں عمل کے میدان میں زہد کے میدان میں دنیا سے بے رغبتی اور شجاعت بہادری کے میدان میں الکرم سخاوت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا توازوں میں بھی بردباری میں بھی اور حیبت کے معاملے میں بھی نیکی کا حکم دینے کے معاملے میں برائی سے روکنے کے معاملے میں ان پہ امامت ختم ہے ان تمام چیزوں میں یہ دنیا کے کیا ہے امام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی امانت پاکستہ اور اخلاص اللہ اللہ اللہ کے اللہ سے اور ہمیشہ یہ خیال رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور احادیث اور صحابہ کے نام کے آثار کو مضبوطی سے سامنے رکھنا حسن اخلاق اللہ کی مخلوق کو فائدہ دینا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ امام تیمیا پہ ختم ہے یہ ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کوئی عوامی آدمی نہیں کہہ رہا عالم دین جو خود بہت بڑا محدث ہے ابن کہہ رہے ہیں اور امام زہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام صاحب کے شریع علم میں مضبوط ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد ہاد ماکان کرم اللہ اشاہد متر بس شجا مفرقہ کہ علمی ان کی علمی خوبیوں کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان میں سخاوت پائی جاتی ہے ایسی سخاوت میں نے نہیں دیکھی کون کہہ رہے ہیں نامزہ بھی کہہ رہے ہیں اور بہادری ایسی کہ جس کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں ابرے اتنے بہادر تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ تتاریوں کے خلاف جہاد کے لیے انہوں نے بادشاہ کو تیار کیا تھا لوگ ڈر رہے تھے یعنی کہ حکومت کا سربراہ ڈر رہا ہے گورنر ڈر رہا ہے یہ اس کے دربار میں گئے آیات پڑی آدیس پڑھی اس کو تیار کیا مقابلے کے لیے اور خود بھی میدان میں اترے صرف یہ نہیں کہ بادشاہ کو فوج کو تیار کر کے خود بھاگ گئے خود بھی میدان میں اترے حصہ لیا باقاعدہ آٹھویں نمبر پہ امام صاحب کا حلیہ امام صاحب کی جسامت وغیرہ شکل و صورت تو امام زہبی کہتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وقان اب یب. کس رنگ کے تھے سفید رنگ کے لہیا داڑی کے بال بھی سیاہ تھے اور سر کے بال بھی سیاہ تھوڑی سی سفیدی موجود تھی سفید بال تھوڑے سے موجود تھے اور سر کے بال ان کی کانوں کی لو تک آتے تھے اور ان کی آنکھیں ایسی گویا کہ دو آنکھیں ہوں جو گفتگو کر رہی ہوں درمیانے قد کے تھے دو کندھوں کے مابین فاصلہ تھا یہ یعنی کندھے چوڑے چوڑے تھے آواز بہت بلند تھی عربی زبان کے لحاظ سے فساد و بلاغت کے امام تھے کہ رات جلدی سے کرتے تھے اور کبھی کبھی انہیں غصہ آ جاتا تھا لیکن اپنے غصے پہ قابو پا لیتے تھے بردباری کے ذریعے اللہ نے ان کو بردباری دی تھی درگزر کرنے کا حوصلہ دیا تھا تو اس لیے کنٹرول کر لیا کرتے تھے اپنے اوپر نو نمبر پہ امام صاحب پہ آنے والی ازمیاشیں اور امام صاحب کا بہت ہو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فی الحال میں امام صاحب کی زندگی مختصر طور پہ اپنی پی ایچ ڈی والی کتاب سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کل نہیں آئندہ درس میں اللہ امام صاحب کو کئی ازمائشوں سے گزرنا پڑا اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے بیسوں صفحات کی ضرورت ہے سینکڑوں صفات کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ چند ازمشوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا نمبر ایک ان پہ ازمش آئی ان کی کتاب الحمویہ کی وجہ سے یہ بھی ابھی میں نے اپنے پاس رکھی تھی الحمویا کی وجہ سے اس کو کافت الحمویہ یہ چھ سو اٹھانوے ہجری کی بات ہے سکس نائن ایٹ. امام ابن عبدالحادی اس عزمیش کے تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ املا شیخنا المثلت المعروف بالحمویہ سنة ثمانی متسعین فی قادت بین الظہر والعصر وہی جواب سؤال ورد من حما فی الصفات وجرالہ بسبب ذالک محنہ ونصرہ الله وذل اعداء کہ ہمالے شیخ نے وہ مسئلہ لکھوایا جو ہم کے نام سے مشہور ہوا کب لکھوایا 698 سو ہجری میں کس وقت لکھوایا زور اثر کے مابین اور یہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے جو ہمار شہر سے یہ سوال آیا تھا اور صفات کے موضوع پہ اللہ کی صفات کے موضوع پہ تو اس کی وجہ سے انہیں بڑی مصیبتوں و سے گزرنا پڑا بالآخر اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کیا علماء حق ان ازمائشوں سے بچاری طرح گزرتے ہیں پبلک آج بھی کیا کہ بیان کریں یہ کریں وہ کریں جب ازمائش آتی ہے تو پبلک پہ نہیں آتی کس پہ آتی ہے عالم دین پہ آتی ہے یہ اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی یہ تو مخصد آپ, آپ کے سامنے رکھی ہے ازمائش ورنہ ایک لمبی گفتگو ہے اس کے بارے میں دوسری ازمائش دوسری ازمائش ان پہ آئی ہے ان کی کتاب القیدت الواسطیہ کی وجہ سے کون سی کتاب جو بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب بھی ان کی ازمائش کا سبب بنی اس کی وجہ سے بھی انہیں بڑے مسائب کا سامنا کرنا پڑا اور یہ کب تھی یہ ازمائش کب آئی سات سو پانچ میں سیون زیرو فائب یعنی پہلی ازمایت جو تھی اس کا تعلق فتویٰ الحمویہ سے ہے اور دوسری کا تعلق علقیدہ سے ہے تو امام صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ تین مدارس قائم کی گئیں یعنی کہ یہ معاملہ بادشاہ تک پہنچا حکمرانوں تک پہنچا انہوں نے کہا کہ اس موضوع پہ ابن تیمیہ اور شہر کے دیگر جو بڑے بڑے علماء کے نام ہے ان کے درمیان کیا رکھا جائے مدارس رکھی جائیں ان کی آپس میں گفتگو کرائی جائے تاکہ پتہ چلے کون آخمی ہے تو اس ازمایش کا اختتام یوں ہوا کہ وہ حکمران جس کے حکم سے یہ تین مدارس کیم کی گئیں اس نے لکھا آخر میں کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ مجلس کیم کی جائے ابنیا ابن تیمیہ ابن کی وَقَدْ بَلَغَنَا مَا عُقِدْ لَهُ مل بلغنا <مجالس> ہے اور مجالس کے بارے میں جو قیم کی گئی ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کے ہی ہم نے مجالس اسی لیے کیمپ کروائی تھیں تاکہ ابن تہمیہ کا معاملہ صاف ہو جائے اور انہیں ان اشکالات کا جواب ان اشکالات کے جوابات دینے کا موقع مل جائے اور پتہ چلے کہ وہ غلط نہیں ہے تیسری زمایش یہ ان کے اس فتوے کی وجہ سے آئی جس فتوے کا تعلق اس موضوع سے ہے کہ انبیاء کلام علیکم السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کی خاطر سفر کرنا جائز نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا سات سو چھبیس اجری میں سیون ٹو سکس حتّا کہ وہ جیل کے اندر ہی فوت ہوئے سات سو اٹھائیس اجری میں سات سو چھبیس اجری میں جیل میں ڈالا گیا اور سات سو اٹھائیس سیون ٹو ایٹ اجری میں ان کا جنادہ دمشق کے قلعے سے نکلا جہاں پہ وہ قید تھے اب آتے ہیں دسویں نمبر پہ امام صاحب کی کتب کی طرف امام صاحب کی کتب اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا یہاں پہ مشکل ہے لیکن ان کے شاگردوں کے اخباب سے ان کی کتب کا کچھ پتہ چلتا ہے چنانچہ امام اب عبدالحادی کہتے ہیں وہ آدت مصنفاتی کہ ہمارے استاد کی کتب کے ناموں کی تعداد ذکر کرنے کے لیے بہت سے اوراق کی ضرورت ہے۔ ولی ذکریہ مودی اخر اور میں کسی اور جگہ پہ ان کا تذکرہ کروں گا۔ کہتے ہیں والو من المؤلفات والفتاوا والقواعد والعجبیبا والرسائل والتعالیق ما لا ينحصر ولا ينضبط ان کی اتنی کتب ہیں اتنے اتنے قواعد ہیں اتنے سوالوں کے جوابات ہیں اتنے رسائل ہیں اتنی تعلیمات ہیں کہ جنہیں شمار کرنا ممکن نہیں ہے کہتے ہیں کہ مجھے پرانے علماء کے میں اور بعد میں آنے والے علماء کے میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس نے امام ابن تیمیہ جتنی کتب لکھی ہوں اور نہ ہی کوئی وہ نظر آتا جو ان کے قریب قریب ہو حالانکہ ہمارے استاد عام طور پہ کتب اپنے حافظے سے لکھتے تھے کیا مطلب کتب کی مدد کے بغیر کیوں كثيرا منها اور بہت سی کتب انہوں نے جیل میں رکھی ہیں جہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہوتی تھی وہاں پہ وہ کتب نہیں ہوتی تھی جن کی میں ہے اور امام صاحبی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ملقی غیرک تب مجلت لا بل اکثر کیا اندازہ انداز ان کہتے ہیں ان کی جو کتب ہیں انہیں لے کر چل پڑے قافلے مختلف فنون میں شاید کے ان کی تعلیفات ان کے فتوے اصول میں فرو میں زہد میں تفسیر میں توکل میں اخلاص میں تین سو جلدوں تک پہنچتے ہوں گے نہیں نہیں نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے ایک اور جمع پہ کہتے ہیں جماعت مسنف میں نے ان کی کتب جمع کی تو میں نے دیکھا کہ وہ ہزار کی تعداد تک پہنچتی ہیں پھر بعد میں مجھے اور بھی ان کی کتب ملی ہزار گرنے کے بعد پھر اور بھی ملے تو علماء کلام کی اور ان کے شاگردوں کی گفتگو سے پتہ چلا کہ ان کی کتب بہت زیادہ ہے یہاں پہ میں نے چھبیس کتب کا تذکرہ کیا ہے جو بہت مشہور ہے تو بہرحال یہ کچھ گفتگو تھی امام صاحب کے بارے میں مختصر طور پہ لیکن ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ شاء آئندہ درس میں ہوگی اور اگر مکمل نہ ہو سکی تو تیسرے میں بھی ہوگی انشاءاللہ ان کی ازمائشوں کے بارے میں پڑھ کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جنت میں اعلیٰ مقام نعت فرمائے ان کے شاگردوں کو بھی ان کے اساتذہ کو بھی ان کے آبا کو بھی اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام نعت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کے کتاب جو ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ ہم خیر و سلامتی کے ساتھ علی سکامت کے ساتھ سسل کے ساتھ پڑھ سکے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ازمائش سے محفوظ رکھے بآخا وانا الحمد اللہ رب العالمین